بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والتین والزیتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینا وہ البلد الامین اور اس پر شہر مکہ کی لکو نحسن تقوی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہوں اصفل سفی پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا فالحت فلون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجرے کا دادو بدی پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے اللہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے